اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ذلموحے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبائے جائیں گے